رحمۃ اللہ مجمعین کے بارے میں جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم ست امام اعظم ابو حنیفہ صدی اللہ تعاران کو پیش کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو ذکر امام کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش اور مقررت فرمائے عامر تو یہ بیان ہے ان شاء اللہ میں نے اس کی کچھ تصدیق بنائی ہے اور کوشش کروں گا کہ میں کچھ تصدیق کے ساتھ سے یہ آغم ابو خلیفہ محمد اللہ علیہ کی سیرت پر کچھ بیان اور ان کی مختلف شعبہ جو ہیں وہ شعبہ جہاں جو ہیں حیات پاک کے ان کو آپ کے سامنے بیان کر سکیں تو تو سے سماج فرما اللہ تعالی ہمیں ان اپنے بزرگوں کا ادب اور احترام کرنے کی قوفی سب فرمائے اور ان کے سب اللہ رب العزم ہماری بخشش اور مختلف فرمائے آمین جی سیرت ایمان اعظم ابو حنی صاحب اب یہی رکھنے کا نبي امام اعظم ابو الله تعالى عليه الصلاه والسلام رضي أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا فَرْحٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْمَنُونَ أَنْتَبِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُسْرَى فِي الْحَجَاةِ الدُّنَّا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَةِ اللَّهِ ذَلِكَ هُمَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ لونا دین آ منو سوپوس وحلا قیام السلام علیہ وبارک وسلم شریف کی مشہور آیات محبت تلاوت کرنے کا شرط حاصل کیا ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے مال، غلطیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم اللہ نہ آمنو وقان ید وہ جو ایماندار اور پرہیزداری کرتے ہیں لگو ملگو شرا فراہ پنیا فرا انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں لاد علی گلی اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی غالب کا حل فوج العظیم یہی بڑی کامیابی ہے یہ سورہ یونس کی تین آیات ہیں چونسٹھ تریسٹھ اور چونسٹھ ان آیا مقدسہ میں اللہ تبارک کا نے اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا اور اپنے پاس کے جو اولیاء ہیں دوست ہیں محبوب تریم صلی اللہ علیہ وسلم سدم کے امت کے جو اولیاء ہیں ان کے سرکار ان کے سمجھ لیجیے کہ اولیاء کرام کے سراج الاولیاء حضرت امام اعظم ابو حدیفہ رضی اللہ تعالی اعلان ہو حضرت امام العلم سراج العلمان بن ساب ربی اللہ تعالی اعلان تمام کو کہا اور مجھ کے عبید معذری نے حدیث کے امام اور استاد وارکی دکھانے شوق سے بلا عابدوں کے رہنما جاحدوں کے قاصلہ ساغ صوفیوں کے پیشور الغض نبوت اور صحابیت کے بعد ایک انسان میں جس قدر محاسن اور فضائل ہو سکتے ہیں وہ ان سب کے جامع بلکہ ان اوصاف میں سب کے لیے حاضی اور مبتض ہیں شدید امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فقہ اسلامی کے وہ غسول اور قوانین وضع کیے جن کو امت مصطفیٰ کی اکثریت نے قبول کیا اور اعزاز و افتخار کے ساتھ فقہ انفی کے مقلد ہوئے بے شمار اسقیہ اصفیہ آپ کے مسلط کے موجود بنے اور بے شمار محدثین اور محق محدثی نے آپ کی حصول اور توائد کے مطابق فقہی جزیرات کی توبیش اور تشریح کی اور آج دنیا میں دو شروع سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی، تعداد فقہ حنفی کے مطابق ہی اپنی عبادات اور معاملات کو انجام دے رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں حضرت امام اعظم ابو شنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مرتبہ ہے امام اعظم ابو خنیفہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ کے والد حضرت ثابت ہیں اور ان کے متعلق بعض لوگوں نے لکھا کہ یہ نسلانی تھے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ غلط بات ہے اور ان کے دادا کے متعلق کسی نے لکھ دیا کہ وہ غلام تھے ایسا حرکت نہیں ہے بلکہ حضرت اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں ہم ایے فارغ ہیں اور ہمیشہ آزاد ہیں ہمارے خاندان میں کبھی غلامی نہیں آئی اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نقص یہ ہے نعمان بن صابق بن نعمان بن زبان رحمت اللہ باہر حضرت اسماعیل بن حماد سے ہی ہے کہ آپ کے دادا نعمان بن مرزوان حضرت علی المرتضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے گہرے مراسم رکھتے تھے ایک مرتبہ حضرت نعمان جو کہ حضرت امام اعظم ابو خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا ہیں یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فاروزہ لے کر گئے جس کو انہوں نے بے حد پسند فرمایا جب ثابت پیدا ہوئے تو حضرت نومان ان کو حضرت علی المرتضیٰ کرام اللہ تعالیٰ وضہر الکریم کی خدمت میں دے جائے حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ثابت اور ان کی اولاد کے حق میں دعا فرمائی تھی اور حضرت اسماعیل حماد کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالی کے فضل سے توقع ہے کہ اللہ نے ہمارے حق میں حضرت سنا علی المرتضیٰ کرام اللہ تعالیٰ وضہر الکریم کی یہ تھوڑا قبول کمائی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حنیفہ ہے اس کا مطلب ہے صاحب صاحب ملت خلیفہ اور اس کا مفہوم ہے ادیان واطدہ سے اعراض کر کے دین حق کو اختیار کرنے والا کسی معنی کی غرض سے یہ کنیت اختیار کی گئی ہے ورنہ خلیفہ نام کی آپ کی کوئی فاحدزادی نہیں تھی آپ کا نام نعمان ہے اس نام کی لطافت بیان کرتے ہوئے علامہ ابن حضر حتمی علیہ رحمان فرماتے ہیں کہ نومان لغبت میں اس خون کو کہتا ہے اس خون کو کہتے ہیں جس پر بدن کا سارا ڈانچہ قائم ہوتا ہے اور اس کے ذریعے جسم کی پوری مشینری کام کرتی ہے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرانی بھی دستور اسلام کے لیے محور اور عبادات و معاملات کے تمام احکام کے لیے منظر روح ہے ریلس فرماتے ہیں کہ نعمان کے معنیٰ سرخ اور خوشبودار گھاس کے لیے ہیں چنانچہ آپ کے اجتہات استقبال سے اسلامی اطلاع عالم میں محنت اٹھی ہے حضرت امام اعظم ابو حلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ضبور کے بارے میں نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی ملتی ہے حضرت سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کیونکہ مجلس میں سورہ جمعہ نازر ہوئی تو جب یہ سورت تلاوت کی گئی اور تو حاضرین میں سے کسی نے پوچھا یہ حضور یہ دوسرے کون ہیں جن کا ذکر سورہ جمعہ میں ہے جو ابھی تک ہم سے نہیں ملے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سکوت فرمایا جب بار بار یہ سوال کیا گیا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر دست اقدس رکھ کر ارشاد فرمایا اگر ایمان سوریا کے پاس بھی ہوگا تو اس کی قوم کے لوگ اس کو ضرور تلاش کر لیں گے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے علامہ ابن حجر حیدمی علیہ رحمان نے ہاتھی سیوتی کے بعد کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس حدیث کے اولین مستاق صرف امام اعظ ابو حریفہ ہیں کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اہل فارث میں سے کوئی شخص بھی آپ کے علمی مقام کو نہ پا سکا بلکہ آپ کا مقام تو الگ رہا آپ کے شاگردوں کے مقام کو بھی آپ کے معاصرین میں سے کوئی شخص حاصل نہ کر سکا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے نقطات ہیں جس کی جس کی تاریخ مرجع عوام و خواب عارف کامل حضرت دادا سید علی حجبری رحمت اللہ علیہ کی اس بیان کردہ حکایت سے معلوم ہوتی ہے چنانچہ کشف محضوب میں ڈاٹا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا میں نے عرض کیا حضور میں آپ کو کہاں تلاش کروں فرمایا دل ابو حنیفہ کے نزدیک صبح اللہ تو جو یہ سرکار کی بار میں بھی جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی اور ضروری تعلیم دین حاصل کرنے کے بعد تجارت کی طرف متوجہ ہو گئے ایک دن اسی سلسلے میں بازار جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت امام شعبی علیہ رحما سے ملاقات ہوئی انہوں نے آپ کے چہرے پر ذہانت اور سعادت کے آثار نمایاں دیکھے تو آپ کو بلایا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو بتایا کہ میں بازار جا رہا ہوں پوچھا علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھتے کہا کہ نہیں تو فرمایا تم علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو کیونکہ میں تمہارے چہرے پر علم و فضل کی درخشندگی کے آثار دیکھ رہا ہوں تو امام شوبی علیہ رحمہ سے ملاقات کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں علوم دینیا کو الاجیل کمال حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا پہلے آپ نے علم سلام کو حاصل کرنا شروع کیا اور اس میں کمال حاصل کر کے گمراہ فرقوں جو کہ اس دور کے تھے مثلا جہنیاں اور قدریہ وغیرہ عقائد کے حاملین سے گفتگو اور مناظرے شروع کیے کچھ ارسہ اسی نہج پر کام کرتے رہے یہ خیال آیا کہ صحابہ کرام سے زیادہ دین کا جاننے والا اور کون ہو سکتا ہے اس کے باوجود انہوں نے ذات باری اور اس کی صفات کے باریک مسائل اور جبر و قدر کی مہارکا آرا بحثوں میں حصہ نہیں لیا اس کے برخلاف شرح اور فتحی مسائل میں ان کا انتفاق اور اشتیغال زیادہ تھا اگر مسائل کلامیہ میں غور و فوج کسی اہم اور بڑی خوبی کا حامل ہوتا تو یہ صحابہ اس موضوع کو نہ چھوڑتے اس خیال کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کی توجہ اس موضوع سے ہٹنے لگی فطی مسائل میں اشتہار اور حضرت حماد رحمت اللہ علیہ کے درخت میں مقولیت کا ذہنی اس طرح پیش آیا کہ آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک دن ایک عورت نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو سنت کے مطابق طلاق دینا چاہتا ہو تو وہ کس طرح طلاق دے تو حضرت امام اعظم علیہ رحمان نے فرمایا حماد یہ مسئلہ پوچھنا اور جب کچھ وہ جواب میں کہیں مجھے بھی بتا دینا حضرت حماد نے جواب میں کہا کہ وہ شخص عورت کو اس قوڑ میں طلاق دے جس میں جمعہ نہ کیا ہو اور پھر اس کو چھوڑ دے اور جب وہ عورت تیسرے خیز کے گزرنے پر حسل کر لے گی تو نکاح کے لیے آزاد ہوگی یہ جواب سن کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حماد رحمہ کی مجلس سے دلک کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا فق کی طرف امام اعظم کی توجہ کا ایک اور باعث یہ ہوا کہ آپ نے ایک رات خواب دیکھا کہ آپ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھو رہے ہیں روپیہ کے بہت بڑے عالم اور امام محمد بن سیرین علیہ رحما سے اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے اس کی تعبیر یوں بیان کی کہ آپ نے جو قبر انور کو کھودتا ہوا اپنے آپ کو پایا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنن سے ایسے مسائل کا استخراج اور ایسے غمور کی اقدہ کشائی کریں گے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں دی ہوگی اس تعبیر کو اشارہ غیبی قرار دے کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری توجہ اور استضراک سے علم فکر کی تحصیل شروع کر دی حضرت حماد رحمان کے درس میں آپ کو نمایاں جگہ ملتی اور بہت جلد آپ استاد کی آنکھوں کا سارا بن گئے کچھ عرصے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ اپنا الگ ہلکا درد قائم کر لیں کسی اسنا میں حضرت حماد علیہ رحماء کو دنی جانے کا اتفاق ہوا ان کی غیر موجودگی میں امام اعظم علیہ الرحمٰ نے ساٹھ ختوے جاری کیے بعد میں جب وہ مسائل آپ نے حضرت حماد رحمت اللہ علیہ پر پیش کیے تو انہوں نے ان میں چاہیے بیس مسائل پر اتفاق کیا باقی بیس مسائل سے اختلاف کیا اس وقت آپ نے کسم کھائی کہ تا ہزار حضرت حماد کی مجلس کو نہیں چھوڑیں گے چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور اپنے استاد کی بارگاہ میں مستقل طور پر جب تک وہ زندہ رہے حاضری دیتے رہے آپ کی استادہ کا بھی ذکر کرتا چلوں فکر کے ساتھ ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث کی تحصیل بھی جاری رکھی صحابہ کرام اور قابل غور قابلین میں تھے جو حضرات کی فن حدیث میں امام اور حجت تسلیم کیے جاتے تھے ان سب کے سامنے جانوے عدد تحت کیا صدر العلیمہ امام موفق بن احمد مفتی نے ابو عبداللہ بن حفق کے حوالے سے آپ کے چار ہزار اساتذہ کا ذکر کیا ہے امام اعظم ابو خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے ان تمام اساتذہ اور مشائق کا تو دشوار ہے لیکن چند مشاہیر و اساتذہ کا میں ذکر کرتا ہوں امام اعظم ابو خنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض کا حابۂ کرام اجمعین سے بھی روایت حدیث کا شرح حاصل ہے جن میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں آپن حضرت سلانی علیہ رحمٰن آپ کے جن مشاہد حدیث کا ذکر کیا ہے ان کے اسمار یہ ہیں حضرت عطا ابن رباح آصم بن ابی نج ارقما بن مرصد حماد بن ابی سلیمان حکم بن قطبہ سلما بن کبیر ابو جعفر محمد بن علی علی بن احمد زیاد بن علافہ سعید بن مسروق سوری عدی بن صابط الصاری عطیہ بن سعید اوفی ابو سفیان صادی عبد القنیم ابو امیہ جہزیہ بن سعید الانصاری اور حشام بن عروا رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین حافظ زربی نے ان کے علاوہ حضرت ناصر عبدالرحمان حرمت الحرز قطابہ عمر بن دینار اور ابو صحاب رحمت اللہ علیہ مجمعین کا بھی ذکر کیا ہے اور حضرت ملا عی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے مشاعر میں ربیعہ زید بن اسلم شعبہ بن حجاج ابو بکر بن عاصم بن ابھی نجب دابر عامر بن شیل کا بھی ذکر کیا ہے بہرحال اب میں کچھ شاگردوں کا بھی بیان کرتا چلوں یعنی امام اعظم و حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام اظہار یعنی شاگرد ادب و شمار سے باہر ہیں امام ابو یوسف امام محمد امام زفر رحمۃ اللہ علیہ مجمعین آج کے وہ قابل سب فخر تمام نظا ہے جنہوں نے ساری دنیا میں فکا حنفی کا سکہ بٹھا دیا اور امام اعظم و خلیفہ کی تعلیمات کی اس طرح اشاعت کی کہ آج دنیا میں دو دہائی اکثریت فکہ حنفی کے مطابق اپنی عبادات اور معمولات کو انجام دے رہی ہے ان اہم شخصیات کے علاوہ جن حضرات نے آپ سے اکتساب فیض کیا ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں حضرت حماد بن محمان ابراہیم بن توحمان حمزہ بن حبیب ابو ابویاحیہ حمانی عیسیٰ بن یونس وقیر یزید بن غریب أسد بن عمر حتام بن جعلة بن سلمى راضي خارجة بن مصعد عبد المجيد بن رباد عبي بن مصهد محمد بن بشر عبدي عبد الغزان مصعد بن مقدام بن جمان ابو أسمت نوح بن أبي مريم ابو عبد الرحمن مقري ابو نوعين وابو عاسم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين امام اعظم کو اعلیٰ بے حد ذہین تھے جو تو فکا حنفی کے تمام اصول اور فروغ آپ کی ذہانت اور ثقافت پر بہترین شاہد ہیں لیکن آپ نے اپنی زندگی میں پا لوگوں کے بعد ایسے کچھ وہ معاملات کا حل پیش کیا جن کی عبدہ خشائی سے آپ کے تمام معاصرین حاج ہو چکے تھے اور جب اس وقت کے جلیل القدر علیمت اور مسلم اساتذہ آپ کے فتوا کو دیکھتے تو ان کی عقلیں حیران رہ جاتی اور انہیں بے اختیار کہنا پڑتا کہ جلن کے جس شہر میں امام اعظ ابو حنیفہ حلیفہ روا دوا ہیں ہم اس کے دروازے تک بھی نہیں, نہیں پہنچ سکے اللہ اللہ بے شمار ایسے فطبے ہیں جو کہ امام اعظ ابو حنیفہ کی ذہانت پر جو ہے وہ تلا کرتے ہیں میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امام ابو یوسف راوی ہے ایک شخص نے غصے میں طلب کی قسم کھا کر اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس وقت تک تم سے تلاب نہیں کروں گا جب تک تم مجھ سے بات نہ کرو ذرا غور سے سنیے گا ایک آدمی نے غصے میں طلاق کی قسم کھا کر اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس وقت تک تم سے کلام نہیں کروں گا جب تک تم مجھ سے بات نہ کرو جواب بیوی نے بھی قسم کھائی کہ میں بھی تم سے اس وقت تک گفتگو نہیں کروں گی جب تک تم مجھ سے بات نہ کرو گے تو اب یہ دو طرفہ قسمیں ہو گئیں شوہر نے تو طلاق کی بھی قسم کھا لی تھی اس زمانے کے علماء نے فتوا دے دیا ان میں سے جس نے بھی بات کر لی قسم ٹوٹ جائے گی اللہ و افر. امام اعظم ابو خنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ سوال پہنچا تو آپ نے اس شخص کو فرمایا جاؤ جا کر اپنی بیوی سے گفتگو کرو کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا جاؤ بات چیت کرو تب خیر ہے تو حضرت سفیان سوری رحمت اللہ رے یہ جی بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم اصل بزرگ ہیں تو ان کو جب اس خطرے کا علم ہوا تو بہت برہم ہوئے کہنے لگے کہ اے نعمان تم حرام کو حلال کہتے ہو کفن کیوں نہیں ٹوٹے گی تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جواب کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا خامد نے قسم کھائی تھی کہ وہ بیوی کے بولنے سے پہلے بات نہیں کرے گا بیوی کے بولنے سے پہلے بات نہیں کرے گا توجہ چاہوں گا خامند نے قسم کھائی تھی کہ وہ بیوی کے بولنے سے پہلے بات نہیں کرے گا تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا یہ قسم کھائی یہ سن کر اس کی بیوی نے بھی ایسی ہی قسم کھائی اور جب قسم کھائی تو اس نے خامند سے بات تو لی جب بیوی نے قسم کھائی تو اس نے اپنے خامند سے بات کرنی تو قسم کھائی اس سے بات چیت کرے گا تو قسم کھائی ہے وہ اشارے سے کسم تو نہیں کھائی تو جب بیوی قسم کھا کر اس سے پہلے بات کر چکی ہے اور جب بیوی بات کرے گی تو وہ بات ہاون کی گفتگو کے بعد ہوگی اور بات ہی ہے لہٰذا دونوں میں سے کسی کی قسم بھی نہیں ٹوٹے گی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ سے جواب کی یہ تفصیل سن کر حضرت سفیان سعودی رحمتہ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اے ابو حنیفہ تمہارے لیے علم کے وہ راستے کشادہ کر دیے گئے ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہوئی آئے آئے جن تک ہماری رسائی نہیں ہوئی ہے ایک اور بھی میں آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں امام اعظم ابو حلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہانت کی حضرت وکی روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ امام اعظم سفیان سوری مصحر مالک بن مغل جعفر بن زیاد حسن بن صالح یہ بڑی بڑی علمی شخصیات ہیں ایک رئیس کے ہاں دعوت ولیمہ میں شریک سے کسی رئیس آدمی کی شادی ہوگی اس کی اولاد کی بیٹیوں کی تو ان کی رئیس آدمی کی ولیمہ میں دعوت ولیمہ مشرق سے صاحب خانہ نے اپنے دو لڑکوں کی ایسی دو لڑکیوں سے شادی کی تھی جو آپس میں بہنے تھی صاحب خانہ کے دو بیٹے تھے انہوں نے ایسی دو لڑکیوں سے اپنے ان دونوں بیٹوں کی شادیاں کی تھیں جو آپس میں بہنے تھی تو ایک حیران کن مسئلہ پیش آ گیا اور مسئلہ یہ پیش آیا کہ دعوت ولیمہ کے دوران صاحب خانہ کو یہ مسئلہ معلوم چلا اور انہوں نے اس وقت یہ بڑے بڑے جو علم کرام تھے ان کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا کہ رات کو غلطی سے دونوں لڑکیوں میں سے ہر لڑکی اپنے خامند کے غیر کے پاس پہنچا دی گئی اور دونوں بھائیوں میں سے ہر ایک نے رات جس لڑکی کے پاس گزاری ہے وہ اصل میں دوسرے بھائی کی بیوی بی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں مسئلے کو کیونکہ دو بھائیوں کی دو بہنوں سے شادی تھی یہ دو سبے بھائی اور وہ جو دو لڑکیاں تھیں وہ بھی آپس میں بہنے تھی اب ظاہر ہے وہ یہ دو تو تھا نہیں کہ شادی سے پہلے گنا کاتے اور تفری اور معذرت کا گناہوں کے معاملات عام ہوتے چلے جا رہے ہیں ان جن بھائیوں کی شادی تھی انہوں نے شادی سے پہلے ایک نظر بھی اپنی ہونے والی بیویوں کو نہیں دیکھا تھا اب مسئلہ یہ تھا کہ ایک آدمی کی شادی جس لڑکی سے ہوئی تو وہ دوسرے दूसरे کے پاس چلی گئی دوسری کی بیوی کدھر آ आ اب ان کو نام تو پتا ہوں گے لیکن شادی کی رات ظاہر ہے انہوں نے نام و پوچھنے کی की محسوس نہیں کی اب جن کے پاس وہ پہنچی اب وہ یہی سمجھ رہی ہیں کہ یہ ہمارے شوہر ہیں اور یہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری بیوی ہے حالانکہ دونوں بھائی نے جن جن لڑکیوں سے صحبت کی ہے وہ ان کی بیویاں نہیں تھی ایک بھائی نے اپنی دوسری بیوی کی اس سے صحبت کر لی دوسرے نے اپنے پہلے بھائی کی بیوی سے صحبت کر لی یہ معاملہ ہو گیا اب یہ کتنا ایک عجیب اور حیران کن اور تشویشناک معاملہ تھا اور دعوت ولیمہ جاری تھی جب یہ مسئلہ علماء کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اس وقت چونکہ حضرت سفیان فعودی رحمتہ اللہ علیہ بھی موجود تھے آپ نے خطوہ دیا کہ ہر لڑکی اپنے اصل خامن کے پاس پہنچا دی جی جائے اور کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہے سوائے اس کے, کے ہر ایک پر مہر واجب ہوگا بھائی مہر تو واجب ہونا ہی ہے بحر تو واجب ہونا ہی ہے اب موافذہ اس لیے نہیں تھا حضرت سفیان صوبید احمد اللہ علیہ کے سبب کے مطابق کہ جنہوں نے راتیں گزاری ہیں ایک رات گزاری ہے آپس میں لڑکا اور لڑکی نے تو وہ ایک دوسرے کو میاں بیوی سمجھ رہے تھے انہوں نے جان بوجھ کر تو گناہ نہیں کیا اب یہ ایک غلطی سے ہو گیا تو اب اللہ تعالی معاف فرمانے والا ہے وہ توبہ کرنے لیں پر کوئی موافذہ نہیں ہے کیونکہ یہ گنا نہیں کہلایا جائے گا یہ غلطی ہوئی فاش غلطی ہوئی لیکن باہر حال یہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو اب مستعر نے حضرت امام اعظم ابو خنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف توجہ کی اور پوچھا کہ حضور آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں تو جیسے ہی انہوں نے اپنے اضبو حیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یا رسی کہ حضور آپ کیا فرماتے ہیں تو حضرت سفیان فوری رحمتہ اللہ علیہ جو کہ یہ فتویٰ دے چکے تھے کہ ہر لڑکی اپنے خامت کے پاس پہنچا دی جائے اور کوئی معاہدہ نہیں ہے غیر واضح ہے تو وہ کہنے لگے کہ میرے اس فتوے کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں امام اعظم فتوے کے علاوہ امام اعظم کیا کہہ سکتے ہیں یہی تو فتو ہوگا جو میں دے چکا ہوں اس کے علاوہ یہ کیا مسئلہ پیش کریں گے آئے آئے سبحان اللہ قربان کریئے حضرت امام اعظم ابو حلیفہ سبری اللہ تعالی عنہ کی ذہانت پر اللہ نے جو شان علمی آپ کو عطا فرمائی ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ آپ نے کیا کیا اچھا اب میں ایک مسئلہ کی طرف توجہ دلاؤں دیکھیے دو بھائیوں کی ظاہرہ کی شادی ہو گئی وہ جن دو لڑکیوں سے شادی ہوئی دونوں آپس میں ہیں چلیں اگر بالفرض فرض حضرت سفیان سعودی رحمت اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق اگر ہر لڑکی اپنے اصل شوہر کے پاس آ جائے دوسری رات سے لیکن ساری زندگی یہ ایک دونوں بھائی آپس میں شرمندہ نہیں رہیں گے کہ ان کی اپنی اپنی بیویاں غیر کے پاس رہی ایک بھائی کی بیوی دوسرے کے پاس رہی دوسری کی پہلے کے پاس رہی ظاہرہ خلبت میں سب معاملات ہو جاتے ہیں توبت بھی ہوئی اور ایک دوسرے کے سامنے جو پردے کی چیزیں ہیں وہ بھی ظاہر ہوئی یہ ساری زندگی کی شیمانی اور شرم کی بات تھی یا نہیں تھی بالکل تھی اتفاق کریں گے آپ لوگ اس سے اب مسئلہ گیا تھا جب امام اعظم ابو خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا آپ نے ان دونوں بھائیوں کو بلایا اور ہر ایک سے پوچھا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ جس لڑکی کے ساتھ تم نے رات گزاری ہے یا تم اس کو پسند کرتے ہو تم دونوں کیا ان کو پسند کرتے ہو جن جن کے ساتھ تم نے رات گزاری ہے انہوں نے جواب دیا کہ ایسا ہی مسئلہ ہے تو ہمیں وہ پسند آئی ہیں اگرچہ وہ ہماری میڈیا نہیں تھیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر طبیلہ آپ فرماتے ہیں کہ اے دونوں بچوں بات یہ ہے کہ جب کسی عورت کی شادی ہوتی ہے کسی مرد کے ساتھ تو رخصتی سے پہلے اگر شوہر طلاق دے دے تو عورت پر کوئی قدت نہیں ہوتی اب یہاں رخصتی تو ہوئی لیکن ہر عورت غیر کے پاس پہنچی اپنے شوہر کے پاس نہیں پہنچی جب شوہر اور بیوی بی میں خلوتیں صحیحہ ہوئی ہی نہیں جب شوہر اور بیوی بی آپس میں صحبت کر ہی نہیں سکے تو گویا ایسا ہی ہوا کہ برخت ہی نہیں ہوئی لہذا جب تم نے اپنی بیوی کے غیر سے یعنی اپنی بیوی کے علاوہ دوسری سے مطلب صحبت کر لی بیوی سمجھ کے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم کو وہ لڑکی پسند ہے دونوں کو جن کے ساتھ تم رات گزار چکے ہو تو اپنی اپنی بیویوں کو طباخ دے دو اور جن کے ساتھ میں نے رات گزاری ہے ان سے فوراً نکاح کر لو ابھی نکاح کر لو کیونکہ جب وہ اپنے اور کے پاس پہنچی ہی نہیں تھی تو ان پر عدت ہی کوئی نہیں وہ اسی لمحے تم طلاق دو اسی لمحے ان کا دوبارہ تم سے نکاح ہو جائے گا اللہ اکبر اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی اعلان کے اس جواب سے تمام علماء اور مسر نے تو اٹھ کر امام اعظم کی پیشانی کو چوک لیا اللہ اکبر ہاں کاش ہم ہوتے تو قدموں کو چوب لیتے اللہ تعالیٰ خاص میں ہی یہ سعادت نصیب فرمائے آمین تو باہر حال ہاں. یہ شان ہے حضرت امام اعظم ابو حلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تو آپ اندازہ کر لیجیے کہ آپ نے ایسا مسئلہ بتایا کہ وہ ساری زندگی کی پشمانی سے جو ہے وہ بچ گئے وہ دونوں بھائی بھی بچ گئے اور وہ دونوں بہنیں بھی بچ گئیں امام اعظم ابو حلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد بعض دفعہ دوسرے علماء کے فتح با. کی اسرا بھی فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ قاضی ابو لہلا کے یہاں ایک مقدمہ پیش ہوا ایک شخص نے اپنی مجنوری کو کچھ کہا تو اس نے جواب میں یہ کہہ دیا یا ابن الزانیتین یعنی یعنی زانی کے بیٹے تو قاضی نے عورت کو مسجد میں کھڑا کیا اور اس پر دو بار حد لگائی ٹھیک ہے یہ مسئلہ دوبارہ سن لیں ایک مرتبہ قاضی ابو لہلا کے ہاں یہ بڑے مشہور قاضی گزرے ہیں قاضی ابو لہلا کے ہاں ایک مقدمہ پیش ہوا کہ ایک شخص نے اپنی مجنونہ بیوی ایسی بیوی جو کہ مجرور ٹائپ کی تھی یا مجنون تھی مجنون تھی ہوش والی نہیں تھی مجنون ٹائپ کی تھی پاگل آتے پاگل کی بیچاری تو اس کو کچھ کہہ دیا تو, تو وہ تو تھی خرددار دماغ کی تو اب اس نے اس طرح گالی دے دی, دی. کہ اے زانی کی اولاد تو قاضی نے عورت کو مسجد میں کھڑا کیا اور اس پر دو بار حد لگائی تو امام اعظم ابو خنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس فیصلے کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا ابو نے اس فیصلے میں چھ غلطیاں کی ہیں پہلی یہ کہ مجنونا پر حد لگائی حالانکہ جنون کی وجہ سے حد سافت ہو جاتی ہے جنون کی وجہ سے حد نہیں لگتی کیونکہ اس نے ہوش میں یہ الفاظ ادا نہیں کیے تھے دوسری غلطی یہ تھی کہ مسجد میں حد لگائی حالانکہ مسجد امن کی جگہ ہے تیسری غلطی یہ تھی کہ عورت کو کھڑا کر کے حد کائیں حالانکہ عورت کو بٹھا کر حد لگائی جاتی ہے چوتھی غلطی یہ تھی کہ عورت نے ایک کرنے کے ساتھ تہمت لگائی تھی اور کرنے کے ساتھ اگر ساری دنیا کو بھی تہمت لگائی جائے تو ایک حد واجب ہو ہے اس لیے اس پر دو حدوں کے قائم کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی پانچویں غلطی یہ تھی کہ تحمد خاونت کے مام باپ پر لگی اور وہ غائب تھے خاونت کو تو نہ شکایت کا حق تھا نہ حد کے مطالبے کا حق تھا اور چھتی گرتی یہ تھی کہ دوسری حد پہ حد سے صحت ہونے سے پہلے لگائی حالانکہ اصول یہ ہے کہ اگر دو حدیں جاری کرنی ہوں تو ایک سے صحت ہونے کے بعد دوسری حد لگائی جاتی ہے آپ اندازہ کر لیجیے کہ امام اعظم ابو حلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو کا کیا علمی اور فکری مقام تھا امام اعظم ابو حلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح علم و فضل میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے اسی طرح اخلاق اور کردار کے لحاظ سے بھی جگتا روزگار اور بے نظیر تھے ان کی فکر صارف اور عرقی حسعت نے جس طرح قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک لاح عمل مہیا کیا اسی طرح ان کی بلند سیرت و عظیم اخلاق نے انسانی کردار کو عظمت کا عوام ادا کیا یوں تو امام اعظم ابو شریف رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق کو بیان کرنے کے لیے تاریخ اور تذکرے کی کتابوں سے متعدد واقعات کو بطور استشهاد استشہب جا جاتا ہے لیکن ان کے قلب کی جو تصویر خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں امام ابو یوسف رسمت اللہ علیہ نے کھینچی ہے اس کی جگہ میں عبیت اور افادیت اندازے سے باہر ہے اللہ اکبر امام کا فرانی اب رحمہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے امام اعظم امام ابو یوسف سے کہا کہ امام اعظم ابو شانی باہوں کا ہو کے اور بیان کیجیے تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم محاور سے شدید اجتناب کرتے تھے بنا علم دین میں کوئی بات کہنے سے سخت ڈرتے تھے وہ اللہ کی عبادت میں انتہائی مشاہدہ کرتے پہلے دنیا کے منہ پر کبھی ان کی تعریف نہیں کرتے تھے اکثر خاموش رہتے اور مسائل دنیا میں غور و فکر کرتے رہتے تھے اتنے عظیم علم کے باوجود بے حد سادہ اور منتظر المزاج تھے جب ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے اور اگر اس کی نذیر قرآن و حدیث میں نہ ملتی تو پھر قیاس کرتے نہ کسی شخص سے تما کرتے اور نہ بلائی کے سوا کبھی کسی کا تجزیہ کرتے کلیفہ ہارون رشید یہ سنتے ہی گئے نے لگا کہ سال کے انگ ہوتے ہیں پھر اس نے کاتب کو ان اوصاف کے لکھنے کا حکم دیا اور اپنے بیٹے سے کہا ان اوصاف کو یاد کر لو یہ الحمد اللہ کے اوصاف ایسے ہوتے امام ابو یوسف رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم اگر کسی کو کچھ اذا فرماتے اور وہ اس پر ان کا ممنون ہوتا تو آپ کو بے حد افسوس ہوتا فرماتے شکر کا مستحق تو صرف ادبا کا آگاہی ہے جس کا دیا ہوا مال میں نے تم تک پہنچایا ہے امام امام ابو یوسف علیہ رحمان نے کہا کہ امام اعظم بیس سال تک میرے اور میرے اہل و عیال کی کفالت فرماتے رہے ایک دن میں نے کیا کہ میں نے آپ جیسا فیاض کوئی شخص نہیں دیکھا فرمایا تم نے حماد کو نہیں دیکھا ورنہ ایسا کبھی نہ کہتے بیس سال تک ایک گھر کا خرچہ اٹھانا اور پھر بھی یہ ساتھ فرمانا آج دو پیسے دے کر دوسروں پر لوگ احسان جتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا تمہارے لیے یہ کر دیا ذرا بھی ناراضگیاں ہو جائیں تو جو نہ جانے کسی نیت کے ساتھ بھلے کریا کاری ہو یا نہ ہو کچھ احسانات تو ان کی لائنیں, ان کی تحریریں ایسا لگتا ہے کہ میڈیا کو دے دی گئی ہیں لوگوں کو بتا بتا کر زبان نہیں سکتی کہ میں نے ان کے لیے یہ کیا میں نے ان کے لیے یہ کیا اور اس نے دیکھو امریکہ کیا کر دیا لیکن دیکھیے رت امام اعظم ابو اللہ تعالی عنہ کیا ہمارے لیے مسئلہ راہ نہیں ہے بالکل ہے حضرت صفیق بیان کرتے ہیں کہ میں امام اعظم کے ساتھ بازار جا رہا تھا راستے میں ایک شخص آپ کو دیکھ کر چھپ گیا آپ نے اس کو بلا کر چھپنے کی وجہ پوچھی اس نے کہا کہ میں نے آپ کے دس ہزار گربم دینے ہیں کافی اثر گزر چکا لیکن میں تنگی کی وجہ سے نہیں دے سکا اس لیے شرم کی وجہ سے آپ کو دے کر چھٹ گیا تھا اس نے اس گفتگو کو اس کی گفتگو کو سن کر امام اعظم کو شنیفہ پر گہرا اثر ہوا فرمایا جاؤ میں خدا کو گواہ کر کے تمہارا سارا قرضہ معاف کرتا ہوں امام فخردین رازیف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو کہیں جا رہے تھے راستے میں کیچڑ تھی ایک جگہ آپ کے پیر کی ٹھوکر سے کیچڑ ہو کر کسی شخص کے مکان کی دیوار سے جا لگا آپ پریشان ہو گئے کہ اگر کیچڑ صاف کرتا ہوں دیوار کو صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اترے گی گاہر پہلے کے گھروں کی کنسٹرکشن ایسے ہی ہوتی تھی کہ مٹی کی دیواریں بنائی جاتی تھیں اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس کی جڑ کو صاف کرتے تو کچھ پٹی بھی اتر جاتی اور اگر یون ہی چھوڑ دیتے تو دیوار تو خراب ہو ہی چکی تھی اب یہی کھڑے ہوئے سوچ رہے تھے کہ میں کیا کروں کسی پریشانی میں جس آدمی کا وہ گھر تھا وہ باہر آ گیا اس سفار سے وہ شخص یہودی تھا اور امام اعظم ابو شنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقروض تھا آپ کو دیکھ کر سمجھا کہ حضور شاید قرضہ مانگنے کے لیے آئے ہیں واپس لینے کے لیے آئے ہیں پریشان ہو کر ادر پیش کرنے لگا آپ نے فرمایا کہ قرض کو چھوڑو میں تو اس پریشانی میں ہوں کہ تمہاری دیوار کو صاف کیسے کروں میں تم سے قرضہ مانگنے نہیں آیا کیچڑ پھلٹوں تو پترا ہے دیوار سے کچھ مٹی بھی اتر جائے گی جی رہے دوں تو تمہاری دیوار گندی ہوتی ہے آپ نے جب اپنی پریشانی بیان کی تو یہ سن کر یہودی بے سخت کا کہنے لگا کہ حضور دیوار کو بعد میں صاف کیجیے گا پہلے کلبہ پڑھا کر میرے دل کو تو صاف کر دیں مجھے تو مسلمان کر دیں باہ بہت برقی رہا تو یہ ہیں اخبار ہمارے جن کے لیے رب نے فرمایا اللہ خوش امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عبادت و ریاضت میں قدم راستہ ہنستے ہیں ان کی عبادت و ریاضت کا جو حال تو غیر حنیفی علماء نے بیان کیا ہے وہ عادت سے اس قدر بڑی اور اتنا حیرت انگیز ہے کہ آج کی عیش کوش اور تن آسان دنیا اس کا تفرل بھی نہیں کر سکتی حنفی عشا فقی بلکہ ملت اسلامیہ کے علماء کے درمیان یہ بات سب سے اس حفاظہ سے زیادہ مشہور ہے کہ امام اعظم محبوب شلیفہ چالیس سال تک عشا کی وجود سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. پڑھتے رہے لیکن زمانہ قریب کے ایک مورک جو کہ شبری نام کا ہے اس نے اس واقعے کو لکھ کر انکار کر دیا کہ ایسا عقل کے خلاف ہے آئے آئے. حالانکہ گمراہی کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنی عقل و فراست اور اپنے اخلاق و کردار کے میزان سے صالحین امت کے کارناموں کو توڑنا شروع کر دیں یہ شبری نعمانی کی حیثیت کیا ہے کہ وہ امام اعظم ابو خلیفہ رضی اللہ عنہ کی سرامت کو صحیح نہ سمجھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو تین لاکھ عجیب زبانی یاد ہوئی کیا آج کی دنیا کے لوگوں کی قبت ہلکے سامنے رکھ کر یہ باور کرنا ممکن ہے کہ کسی ایک انسان کو تین لاکھ عجیبیں یاد ہوں کیا یہ ہمیں واقعہ نہیں کہ امام شرص الدین سرقسی رحمۃ اللہ علیہ نے تیس زخیم مجلدات پر مشتمل مخصوص جیسی عظیم کتاب بغیر کسی کتب کے مطالعے یہ زبانی امن کرائی حضرت امام شفد الدین کی رحمۃ اللہ عنہ نے یہ مقصود کتاب تیس جنسوں پر زبانی کتاب کا جو ہے وہ یہ لکھا ہے اور پھر مقصود کتابیں مطالعے کے زبانی کی مداحی یا آج کے لوگوں کی قوت علمیا کو سامنے رکھ کر یہ باور کرنا ممکن ہے کہ کوئی شخص محض حافظ کی بنیاد پر اتنا دین کام کر سکتا ہے جس طرح سلف سال عید کا یہ گروہ اپنی قوت علمیا کے اعتبار سے ہم سے آگے تھا کس طرح یہ نقوص قدسیہ اپنے قوت عملیہ کے لحاظ سے بھی ہمارے ذہن و گمان سے بہت بلند تھے بالکل اور حضرت علی رحمہ امام ابو یوسف علیہ رحمان جو کہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کی شب کا شب بیداری کا سبب یہ تھا کہ ایک بار ایک شخص نے آپ کو دیکھ کر کہا یہ وہ شخص ہے جو عبادت میں پوری رات راگ کر گزارتے ہیں جب امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ سراہنے لگے ہمیں لوگوں کے گما کے مطابق بننا چاہیے اس وقت سے آپ نے رات کو جاگ کر عبادت کرنی شروع کی یہاں تک کہ مشا کے حضوق سے سب کی نماز پڑھا کرتے اور چالیس سال تک لگاتار اس معمول پر قائم رہے اس کا حوالہ بھی نوٹ کریں امام ابو نے اجر عیدگی مکی وہ توقع نو سو تہتر ہچڑی اور خیرات الفصان نمبر بیاج یہ حوالہ ہے جہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں پر حضرت فضر بن وکی کہتے ہیں کہ میں نے طاق میں امام اعظم ابو خلیفہ رفیع اللہ تعالی عنہ کی طرح کسی شخص کو شدت سے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا دعا مانگتے وقت خوف خدا سے آپ کا چہرہ درد ہو جاتا تھا اور کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کا وزن کسی سال خوردہ مشق کی طرح مرجایا ہوا معلوم ہوتا تھا ایک بار آپ نے رات کو نماز میں قرآن کی آیت مبارکہ جو ہے وہ کلاوت کی پھر اس کی کلاوت سے آپ ہاں پر ایسا کیس ساری ہوا کہ بار بار اس آیت کو دہراتے رہے یہاں تک کہ معاذرے نے صبح کی اذان کہہ دی اللہ اکبر تقوی کا حال یہ ہے کہ ہر قطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جائے جس کی وجہ سے دین میں کسی قسم کا شک و شبہ پیدا ہو اس لحاظ سے بھی امام اعظم ابو خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بہت بلند تھا جس چیز میں ادنا کی کراہت کا بھی شائبہ ہوتا آپ اس سے اجتناب کرتے اور زہد کا یہ عالم تھا کہ مال و دولت کی طرف کا تعین اتفاق نہ کرتے اور بڑی سی بڑی رقم بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی تو حد کر دیا کرتے تھے حسن بن زیاد بیان کرتے تھے کہ امام اعظم محبوب حنیفہ علی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کوئی وظیفہ یا کسی کا عدیہ یا تحفہ قبول نہیں فرمایا یہ ظہد کا حال تھا اور قطبے کا اندازہ اس سے کرے کہ ایک مرتبہ اپنے شریک کے پاس تجارت کے لیے کپڑے کے کھان بھیجے جن میں سے ایک کھان میں کوئی نقص تھا آپ نے اپنے شریک سے کہا کہ جب اس کھان کو فروخت کرنا تو اس کا عیب بیان کر دینا شریک نے اس کھان کو فروخت کر دیا اور عیب بیان کرنا بھول گیا بعد میں یہ بھی یاد نہ رہا کہ کس شخص کے ہاتھ وہ کھان فروخت کیا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے تیس ہزار درہم کی مالیت کے ان تمام تھانوں کی قیمت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی اللہ اکبر یاد رکھیں امام اعظم ابو شلیفہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ کو اللہ نے وہ دی اور کس بے شمار خصوصیات کے نوازا تھا علم و حکمت میں ہے تو وہ ایک دشر نا فائدہ کنار شوق فقوہ کے لحاظ سے دیکھیے تو نادر روزگار فراست و فقانت کے اعتبار سے پرکھے تو اپنا خالی نہیں رکھتے تھے جس دن باتیں مسائل اور فقاحت کے لحاظ سے دیکھیں تو آمش اور سفیان سوری بھی ان سے سوال پوچھتے دکھائی دیتے ہیں امام اعظم محبوب شریفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار ایسے محاطن اور فضائل حاصل تھے جن کی وجہ سے آپ اپنے محاطرین اور بعد کی آئمہ اور مجتہ سے ممتاز اور فائد اور ان تمام کا افسا و مشکل ہے میں چند پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ خیر القرون علنگ اطلاع کرنے اول میں پیدا ہوئے ہیں جس کرم کے بارے میں ضبیر پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کرم کے لوگ تمام زمانے کے لوگوں سے بہتر ہیں کیونکہ وہ زمانہ سرکار کے زمانے سے بالکل ساتھ ہے سرکار کا وہ زمانہ ہے یری جی ملنے کے اعتبار سے ورنہ زمانہ تو یہ بھی سرکار علیہ السلام کا ہے لیکن ہم چونکہ ان مبارک گھڑیوں سے بہت بعد پیدا ہوئے جب میرے آخا علیہ <خف> <خف> السلام سلام حیات ہیں اور صحابہ سلام بھی حیات ہوتے تھے اس زمانے میں اس لحاظ سے سب سے بہتر زمانہ وہی صحابہ کے بعد تاب کا پھر دوسری یہ خصوصیت ہے کہ حضرت امام اعظم ابو خریدا حضرت انس سے حضرت عبداللہ بن نبی اوقا رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر متعدد صحابہ کی زیارت کی جس کی وجہ سے آپ تابعی کے دلائے حضرت انس عبداللہ بن نبی اوقا حضرت عائشہ بن سے اجر وغیرہ صحابہ سے آپ کو شرف روایت دی ہے عائشہ دن سے اجر اور آپ کی اساتذہ و تلامزہ کی تعداد دیگر تمام آئمہ کے اساتذہ و تلامزہ سے زیادہ ہے آپ نے سب سے پہلے علم فکر کو متمن کیا اور اباپ و حکوم کے لحاظ سے اس کو مرتب کیا چراچ مبتع میں امام مالک نے آپ کے طرز تدین کی اتباع کی ہے آپ کے طریقہ اجتہاد سے تمام آئمہ اور مجین نے اس کیا اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ان ممالک میں پہنچا جہاں آپ کے مسلک کے سوا اور کوئی مسلک نہیں پہنچا اللہ اکبر اور حضرت ملا علی کی تسلیح کے مطابق اس وقت دنیا کے مسلمانوں میں تقریباً جو, جو ہے وہ سیونٹی فائیو پرسینٹ مسئلے کے انفی کے حاملین ہیں اور باقی ایک تہائی مسئلے کے انفی کے حامل اور باقی تین دوسرے علما کے مقدین ہیں آپ نے کبھی کسی کا سلا اور انعام قبول نہیں کیا اپنے ہاتھ کی کمائی سے خود دکھاتے تھے دوسرے علماء و پکڑا پر کے خرچ کرتے تھے دو طقبہ اور عبادت و ریاضت میں جس قدر آپ کی تحریر بڑی اور جد و جہاز کے ثبوت ملتا ہے تاریخ میں کسی اور ایمام کا قدر مجاہدہ نہیں ملتا بعض لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بعض باتیں غلط بھی مشہور کر دیتے تھے چنانچہ اس کے متعلق ایک میں بہت ہی پیاری بات آپ کو عرض کرتا ہوں حضرت تھے امام باقر رضی اللہ تعالی اعلی جو اپنے زمانے کے محدث فقیر اور بڑے مستقل صحابی تھے حضرت امام باقر رضی اللہ کا اعلیٰ ہو عدول دیتے ہیں اور جو شان ان کی ہے خدا کی قسم کیا اللہ نے مرتبہ طاف فرمایا صحابی ہیں عال رسول میں سے ہیں ان کو حضرت امام اعظم سے ملاقات کا ان کی جو ملاقات کا معاملہ معردوں نے بیان کیا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں اصل میں لوگوں نے یہ مشہور کر دیا تھا امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں چند غلط باتیں تو جب امام اعظم ابو حنیفہ مدینہ پاس آئے تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے ان کی بارگاہ میں گئے تو ان کے ایک ساتھی نے تعارف کرایا کہ حضور یہ امام ابو حنیفہ ہیں تو جب کا عرب ہوا تو امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم ہی قیاس کی بنا پر ہمارے زیادہ کی حدیثوں سے مخالفت کرتے ہو ہاں یہ بڑی غلط بات وشہور تھی کہ امام اعظم ابو خلیفہ بنا پر اپنے قیاض کی بنا پر حدیثوں کو پشت ڈال دیتے ہیں یہی بات حضرت امام واقع رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان فرمائی کہ اے امام اعظم کیا تم اپنے قیاض کی وجہ سے ہمارے دادا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی مخالفت کرتے ہو تو امام اعظم ابو خلیفہ نے سے حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے آپ تشریف رکھیں تو کچھ عرض کروں پھر جو ان میں گفتگو ہوئی وہ گفتگو سنیں امام صاحب فرماتے ہیں ارض کرتے ہیں حضور مرد ذدیف ہے یا عورت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عورت ذیف ہے امام عرض کرتے ہیں وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا امام باقر نے فرمایا مرد کا امام نے ارد کیا اگر میں قیاس لگاتا تو کہتا عورت جو کہ ذریع ہے اس کو زیادہ حصہ دیا جائے لیکن میں قیاس کی بنا پر ایسا نہیں کہتا بلکہ وہی کہتا ہوں جو کہ محبوب پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور پھر پوچھا عرض کیا کہ حضور یہ بتائیں نماز افضل ہے یا روزہ امام باقر نے فرمایا نماز امام اعظم نے عرض کیا کہ اس اعتبار سے حاضہ عورت پر نماز کی قدا واجب ہونی چاہیے نہ کہ روزے کی حالانکہ میں روزے ہی کی قزا کا فتوا دیتا ہوں تو جب آپ نے یہ بات عرض کی تو حضرت کتنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر خوش ہوئے اٹھ کر پریشانی چونگی اور امام اعظم ابو علیفہ ایک مدت تک استفادے کی غرض سے ان کی خدمت میں حاضر رہے اور فکا و حدیث کے متعلق بہت سی نازل باتیں حاصل کی اور الحمدللہ الحمدللہ سب یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو یہ مرتبہ ملا ہے وہ مطلب حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت کی وجہ سے ملا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمد للہ اللہ تبارک وغیرہ جل جلال ان کے ذکر پاک کے صدقے ہماری بخش فرمائے آمین حضرت ابن اینیا عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہوئے کہتے تھے کہ امام اعظم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے پوتے جناب قاسم کہا کرتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی زبی سے زیادہ فید رفع اور کوئی مجلس نہیں ہے حضرت بن قدام کہتے تھے کہ گوفہ میں مجھے صرف دو آدمیوں پر رش آتا ہے ایک امام اعظم پر ان فکر کی فکر وجہ سے اور حضرت حسن بن صالح پر ان کے ذہر کی وجہ سے ہاں ہاں امام ابو یوسف کا خول ہے کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑھ کر حدیث کے بحانی اور کسی نکات جاننے والا کوئی شخص نہیں دیکھا وہ کہہ دے تھے کہ میں جس کسی مسئلے پر امام اعظم سے اختلاف کرتا تو بعد میں غور و خور سے مجھ پر یہی منکشف ہوتا کہ امام اعظم کا نظریہ اس ربی نجات کے زیادہ قریب تھا بعض اوقات حدیث سے ظاہری مطلب کی طرف میں میلان کرتا تھا لیکن پھر آخر یہ کہنا پڑتا تھا کہ احدیث کے تقائد میں وہ ہم سب سے بہت زیادہ بصیرت کرتے تھے امام ابو یوسف کہا کرتے تھے کہ میں اپنے استاد امام اعظم ابو حفا کے لیے اپنے والد سے پہلے دعا کرتا ہوں اپنے والد سے پہلے میں اپنے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اکبر ببیرہ اور امام شاہ رلی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ امام مالک سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ نے امام اعظم کو دیکھا تھا یعنی انہیں, انہیں ایسا شخص پایا کہ اگر وہ ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہتے تو اپنے علم کے زور پر ایسا کر سکتے تھے اللہ نے ان کو ایسا علم تھا فرمایا تھا امام شاہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ سکھ میں امام اعظم کے پروردہ ہیں امام اعظم کن لوگوں میں سے تھے جن کو سکھ میں مفاقت حق عطا کی گئی اللہ اکبر حکبر یہ اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے بہران عرض کی ہیں تفانیش کا جہاں تک معاملہ ہے اس بارے میں بھی میں چل باتیں کر دوں امام اعظم ابو حلیف رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تسلیم و تعریف کا اس قدر رواج نہیں تھا عام طور پر لوگ اپنے حافظے پر زیادہ اعتماد کیا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ اساتذہ کی تقارییر کو رون کر لیتے تھے اسی سبب سے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی تفانیش کی زیادہ تعداد نہیں ہے بعض لوگوں نے امام اعظم کی تصانیف کا انکار کر دیا لیکن ان کا یہ انکار غلط ہے اور خطب تواری سے بالکل نا باقیت پر بندی ہیں اور حضرت امام اعظم ابو حریفہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند کتابیں تو بہت زیادہ مشہور ہیں جیسے کتاب العالم البطلی یہ امام اعظم کی تصریف عقائد اور نرسائے کے موضوع پر متعدد کے سوال اور عالم کے جواب کے طور پر تعریف کی گئی ہے پھر فطر اکبر عقائد کے موضوع پر یہ کتاب ہے پھر کتاب القص کتاب المخصور کتاب الاوت یہ تمام کتابیں ہیں اور پھر امام اعظم نے اپنے تلامزہ کو عزیف ہلا کرائی اور اس کا نام کتاب الاثار رکھا تو یہ کتاب الاثار تو بہت زیادہ مشہور ہے بہت ہی زیادہ مشہور ہے الحمدللہ للہ الحمدللہ پھر فن حدیث میں امام اعظم کی بصیرت پر نظر ڈالی جائے پھر تابعیت کے ثبوت کے موضوع پر بات کی جائے امام اعظم کی صحابہ سے روایت ذرائع ملاقاتیں اور مقبول معاملات پر بھی بات کی جائے اور صحابہ کے روایات پر قرائم کے موضوع پر بھی بات کی جائے تو بہت تفصیل درکار ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بہران سید امام اعظم ابو خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو بیان فرمانے میں فک مسائل کو اخذ فرمانے میں بہت کامل اختیار فرمایا کرتے تھے اور فک میں وہی مطلب یاد رکھیے جو بھی مجت مسائل اخذ فرماتے ہیں انہیں قرآن اور حدیث پر جو عبور حاصل ہوتا ہے بغیر قرآن اور حدیث پر عبور حاصل ہوئے کبھی بھی متحد صدیقی مسائل بیان نہیں کر سکتا اور یاد رکھیے کہ روایت حدیث میں حضرت سیدما صدیق اکمر حضرت عمر فاروق حضرت عبداللہ بن رسعود رضی اللہ تعالی عنہم بہت زیادہ محتاط تھے یہی وجہ ہے کہ ان حضرات سے بہت کم حدیث روایت کی گئی اور قبول عزیز کے معاملے میں بھی یہ حضرات بہت سخت تھے جب تک کسی عزیز پر اچھی طرح اطمینان نہ ہو جاتا اس وقت تک یہ لوگ کسی عزیز کو قبول نہیں کرتے تھے امام اعظم ابو حنیف رضی اللہ تعالی عنہ اسی مکتبہ فکر سے متاثر اور اسی کے پیروکار سے یہ وجہ ہے کہ آپ نے دوسرے مہدثین کی طرح بے تحاشا روایات نہیں کی ہیں اور امام اعظم نے احادیث کو قبول کرنے کے لیے بڑی کئی شرطیں عائد کی ہیں اور اس سلسلے میں جو حصول اور قواعد مقرر فرمائے ہیں وہ آپ کی دورس نگاہ اور تفقوں پر مبنی ہیں یہ شروط اور قواعد باقاعدہ منتقل نہیں ہیں علماء اناف نے ان میں سے اکثر کو آپ کے بیان کردہ مسائل سے مستمت کیا ہے ہمیں مختلف کتابوں کے مطالعے سے جس قدر قواعد حاصل ہو سکے ہیں ان کو بھی اگر ہم بیان کریں تو بہت زیادہ تفسیر مطلب اس کے لیے چاہیے جس موضوع پر انشاءاللہ پھر ہم کبھی گفتگو کر لیں گے لیکن بہت زیادہ کامل احتیاط امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی اعلیٰ انہوں فرمایا کر دے دے روایات میں تدبید کا معاملہ بھی جو ہے وہ ہوتا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث کے تمام انواع اقسام پر اشتہاری نویت سے کام کیا ہے بصیرت افروز رہنما اصول قائم کیے ہیں اور محض روایتی انداز سے سماع حدیث کرنے والوں کو عقل و آگہی کی روشنی دی ہے جن کے ہلکا دست میں شریک ہو کر نا جانے کتنے افراد دنیا علم و فضل میں امر ہو گئے ان کے سلامدہ کی عظمت کا بھی یہ حال تھا کہ انہوں نے ذروں کو اٹھایا تو کے محتاب بنا دیا یہ ہنسی سلسلے کی کڑیاں تھیں جو احادیث رسول سے قرنن فقر آئمہ و مشائر کے سینوں کو منور کرتی چلی گئی سلام ہو اس امام پر جس نے دل ملا کے چراغوں کو سورج کی توانائی بخشین آفرین ہو اس کی فکر قائب پر جس نے اسلامی علوم کو رعنایا دین آج دینی علوم کے تمام شعبوں میں انہی کے فائد کے دارے بہ رہے ہیں جب تک علم کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک دس گاؤں میں فقہ و حدیث کا چرچہ رہے گا زمانہ ایمان اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرتا رہے گا یاد کرتا رہے گا یاد کرتا رہے گا ہاں خلیفہ منصور نے امام اعظم ابو خلیفہ کو قید کر دیا تھا قید کرنے کے باوجود انہیں امام اس سے خطرہ لاحق تھا بغداد دار و خلافہ ہونے کی وجہ سے علوم و فنون کا مرکز بن گیا تھا اور کمال حاصل کرنے کے لیے قربا اسلامی ملکوں کے گوشے گوشے سے اٹھ کر بغداد کا رخ کرتے تھے امام اعظم کی شہرت دور دور تک پہنچی ہوئی تھی قید کی حالت نے ان کے اثر اور قبول عام کو بجائے کم کرنے کے اور زیادہ کر دیا تھا بعض کی علمی جماعت جس کا شہر میں بہت کچھ اثر تھا ان کے ساتھ نہایت خلوص کرتی تھی ان باتوں کا یہ اثر تھا کہ خلیفہ منصور نے ان کو گور نظر بند کر رکھا تھا لیکن کوئی امیر ان کے ادب و تعظیم کے خلاف نہ کر سکتا تھا قید خانے میں ان کا سلسلہ تعلیم و تدریس بھی برابر قائم رہا امام محمد نے جو کہ فقہ فکار کے دستے بازو ہیں قید خانے ہی میں تعلیم پائی ان وجوہ منصور کو خلیفہ منصور کو امام اعظم کی طرف سے جو اندیشہ تھا وہ قید خانے کی حالت میں باقی رہا جس کی آخری تدگیر اس نے یہ کی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے خبری نے زہر دلوا دیا جب امام اعظم کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدے میں چلے گئے اور اسی حالت میں روحے ان سب سے پرواز کر گئی جن کے مثال کی خبر بہت جلد تمام شہروں میں پھیل گئی سارا بغداد عمر ڈایا حسن بن امارہ جو شہر کے قاضی تھے انہوں نے غسل دیا نہ جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے غلبا غلبا تم سب سے بڑے حقیق بڑے عابد بڑے ظاہر تھے تم نے تمام خوبیاں جمع کی تم نے اپنے جان نشینوں کو محیوس کر دیا کہ وہ تمہارے مرتبے کو پہنچ سکیں غسل سے فارغ ہوتے ہی لوگوں کی اتنی کسرت ہوئی کہ پہلی بار نماز جنازہ میں کم و بیش پچاس ہزار کا مجمع تھا اس پر آنے والوں کا سلسلہ مسلسل جاری تھا یہاں تک چھ بار نماز جنازہ پڑھی گئی ہزارہ لوگ ہر وقت میں حاضر سے نماز پڑھنے کے لیے اور اکثر کے قریب جا کر تذہیم کا معاملہ ہو سکا امام عالم ابو خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی کہ فائض رام کے مقبرے میں دفن کیے جائیں کیونکہ یہ جگہ آپ کے خیال میں غصب شدہ نہیں تھی اس وسیعت کے موافق خیر راغ مشرق کی جانب ان کا مزاق تیار ہوا معذ قدیم نے لکھا ہے کہ دفن کے بعد بھی بیس دن تک لوگ ان کی جنازے کی نماز پڑھتے رہے جو قبول عام امام کو اس وقت حاصل تھا وہ کسی کو کب حاصل ہو سکتا ہے وہ کب حاصل ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے مزارے پر انوار پر بھی حاضری کی سعادت جو وہ نصیب فرمائے آمین آمین آمین اور اس جملے پر میں اپنے آج کے اس بیان کا اختتام کرتا ہوں کہ نبوت اور صحابیت کے بعد جو ایک کامل ترین شخص میں خصوصیات ہو سکتی ہیں نبوت اور صحابیت کے بعد اللہ نے وہ تمام خصوصیات اور محاسن امام اعظم ابو خنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر انوار پر خرب, خرب رحمتوں کا نزود فرمائے اور ان کی زیارت ہمیں خلفۂ راشدین کے ساتھ محبود باغ سنگت و تقن کے ساتھ اللہ تعالی بار بار نصیب فرمائے ان کے مزار پر بھی حاضری کی توفیق کے رسیق فرمائے ان کے مزار کے صدق اللہ تعالیٰ بہداد معلنگہ میں اور ملک عراق میں امن فرمائے اور امریکہ اور اس کے ناپاس قدم رکھنے والے فوجی وہاں سے نکل جائیں اللہ تعالی اس ملک کو اسلامی مملکت کا ایک مرکز بنائے اور امام اعظم ابو حلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ذکر خواب کے سب کے اللہ اور عزت مجھ گناہ گار کی آپ سب کی ہمارے ماں باپ کی مفرت اور بخشش فرمائے اور امت مسلمہ پر جو ہے وہ کرم فرماتے ہوئے کہ یہ نیک اور ایک ہونے کی شہادت نصیب فرمائے آمین الحمد للہ سم و بیش ایک گھنٹے میں ہم نے کوشش کی ہے کہ نام اعظم ابو حلی کا بیان کر کے کچھ پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے اللہ تعالیٰ ہمارے اس درد کو اپنی بارگاہ میں قبول کروائے آمین تو ابھی آپ بھائی ناتھ شری پر شرما نے دبت میں کھانا کھانا آپ لوگ نعت شریف کو لے کریں جب تک میں کھانا کھا لیتا ہوں اور ان شاء اللہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں پھر حاضر ہوتا ہوں پھر اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ دوا پر دے سکیں تو کوئی بھائی تشلیف جائیں نعد شریف کو کر دیں ان جب ہم ہینڈ کریں گے پھر دیجئے گا